اور آد اور سموید کو ہلاک فرمایا اور تمہیں ان کی بستیاں معلوم ہو چکی ہیں اور شتان نے ان کے کوتک ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے اور انہیں راسے روکا اور انہیں سوچتا تھا